اشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے ربی اے محبوب آپ عرض کیجئے اے میرے رب اما تری یو ادو نا اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جاتا ہے ربی اے میرے رب فلا تج القوم فل تو مجھے تو ظالم قوم میں نہ کرنا نبی معصوم ہیں اور اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ ہیں اللہ کے عذاب کی حیبت اور اللہ کے عذاب سے جو خوف ہونا چاہیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو سید الانبیاء ہیں امام المعصومین ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کریں اور اس کے عذاب سے ڈریں وہ ان نا اعلی ان نوریا کا ما نا دم لق رے شک ان کافروں سے جو ہم وعدہ کر رہے ہیں یہ وعدے والا عذاب ہم آپ کو دکھانے پر ضرور قادر ہیں یہ عذاب ہم چاہیں تو آ سکتا ہے اور یہ ڈھیل کے لمحات اس لیے ہیں تاکہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے وہ ہدایت پذیر ہو جائیں اور جن کی اولاد کے لیے ہدایت لکھ دی گئی ہے ان کے ہاں اولاد ہو جائے تاکہ جن کے نصیب میں ایمان ہے وہ دنیا میں آ جائیں اتفا بلتی ہی آسن و برائی کو اس چیز سے دور کریں جو سب سے اچھی ہے یعنی گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا برے اخلاق کا جواب برے اخلاق نہیں بلکہ برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق ہیں بے حیائی اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے نیکی کو پیدا کیا جائے جو شخص اپنے باطن سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی کو اختیار کرے نیکی کی برکت سے اس کا باطن پاک ستھرا ہو جائے گا ادفع باللتی ہی احسن سیاح برائی کو اس چیز سے دور کیجیے جو سب سے اچھی ہے ناشن اعلم بما یصفون یا ہم خوب جانتے ہیں ان تمام کاموں کو جو کافر کرتے ہیں رب ربی آ من ہم ذات شیاتی اے محبوب آپ فرمائیے آپ عرض کیجئے اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی تو وہ شان ہے کیاقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس بھی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے وہ شیطان اس انسان پر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس سرکش جن کا مشن یہ ہے کہ انسان کو بہکائے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابلی سے شیطان نے آپ پر بھی کوئی اپنا چیلا مسلط کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا ہاں مگر اللہ تعالی نے کرم فرمایا اس کو میں نے مسلمان کر لیا اب وہ بھی مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے سرکار کی تو یہ شان ہے کہ شیطان بہکانے آئے یعنی شیطان سے مراد و ابلی سلعین بڑا شیطان نہیں بلکہ جو اس کا چیلہ ہے جو اس کی اولاد ہے اس میں سے وہ بہکانے کے لیے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کر لیا تو ہماری تعلیم کے لیے ہے اے محبوب آپ اس طرح عرض کریں اے میرے رب تو مجھے شیطانی وسوسوں سے اپنی پناہتا فرما و آ اور اے پرور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ربی اے میرے رب آئی یا جس وقت یہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں اس وقت میں تیرا کرم مانگتا ہوں تیری پناہ مانگتا ہوں یہ دو آیتیں ہیں آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 اس کو یاد رکھ لیجئے سورت المومنون کی اکثر دعاؤں میں جو اس کا پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالی اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا تو جو نیک بننے کا متمنی ہے اور خیال یہ کہ شیطان بہن دیتا ہے تو اسے ان آیتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو بکثرت پڑھنا چاہیے آحمل مؤ تو یہاں تک جب ان کافروں ان گناگاروں میں سے کسی کو موت آئے گی قلع وہ کہے گا ربر جی اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے ساری زندگی گنا کرتا رہا اب مرتے وقت کہے گا پرور دگار تھوڑی محلت دے دے اب میں نیک بن جاؤں گا لا شاید میں اچھے عمل کرلوں لوں فیما ترق تس دنیا میں جس دنیا کو میں چھوڑ آیا جو مر گیا وہ مرنے کے بعد یہ تمنا کرے گا کل لا ہر ایسا نہیں ہوگا جو کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو بعد میں واپسی نہیں ہو سکے گی انہا کلی ہوا قہا یہ ایک ایسا جملہ ہے یہ ایک ایسی گفتگو ہے یہ ایسا کلام ہے ہوا قہا جسے وہ کہتے ہیں یہ تمنا کریں گے مگر یہ تمنا پوری کبھی نہیں ہوگی وہ میو ام اور ان کے پیچھے برزخ ہے آلم برزخ ہے برزخ کے معنی مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے تک جو عالم ہے اسے آلم برزخ کہتے ہیں چاہے وہ انسان قبر میں ہو چاہے دریا میں گر کر مر جائے چاہے اسے جلا دیا جائے چاہے وہ شیر کے پیٹ میں ہو درندے کے پیٹ میں ہو اس دنیا سے انسان نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے برزخ کے لفظی معنی ہے پردہ تو یہ ایک ایسا عالم ہے جس میں ہماری آنکھوں پر پردہ ہے ہم مردے کو دیکھ رہے ہیں لاش اس طرح پڑی ہوئی ہے بظاہر اس پر کوئی عذاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اگر گار ہے تو اس پر عذاب ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آتا الا یوم یو بآسون اس قیامت کے دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے یہ عالم برزک جاری و ساری رہے گا فریدا نو پھر جب سور پھونکی جائے گی آج جن رشتے داروں کی خاطر گناہ کرتے ہیں فلا انصا و بہ ن یوم ا دن اس قیامت کے دن آپس کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی کوئی رشتہ کام نہ آئے گا بلکہ کوئی رشتہ دار کسی کے پاس کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہوگا کوئی ایک نیکی نہیں دے گا کوئی ایک گناہ لینے کو تیار نہ ہوگا ولا یت ال اور وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا خود غرضی کا عالم ہوگا پھر کل بروز قیامت نام اعمال تو لے جائیں گے یہ وہ منظر ہوگا کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں گے ہر شخص کانپ رہا ہوگا کہ میرے اعمال کا کیا ہوگا لیکن اللہ کے نیک بندے جن سے اللہ راضی ہوگا ان پر گھبراٹ تاری نہیں ہوگی اور وہ عرش الہی کے سائے تلے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے فمن فقولت موازی بس جن کے نامائے عامال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا فلا اکم پس یہی لوگ کامیاب ہوں گے وہ من خفت موازی ننہوں نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کی ہوگی اور جن کے نامائے امال میں نیکیوں کا پلرا ہلکا ہوگا فولا اکل خم پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا خود گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا فی جہنم خالدون ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اور اگر ایمان سلامت رہ گیا اور اللہ ناراض ہے گناگار شخص ہے اسے جہنم میں ڈالا گیا تو مدتوں اسے جہنم میں رہنا ہوگا جہنم کی آگ کیسی شدید ہے فرمایا تل فاشو النار ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی بھون ڈالے گی اور فرمایا وہی شون اور وہ اس جہنم کی آگ میں منہ کو اوپر کی طرف چڑھائے ہوئے ہوں گے عقید جہاں صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا امام تنزی علیہ رحمان نے اس بات کو لکھا اب صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو آگ ان کے چہرے کو ایسا بھون ڈالے گی کہ اوپر کا ہونٹ یہ سکڑ کر اور چڑھ کر یہ نفس سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ یہ لٹک کر ناف تک آ جائے گا اور ان کے دانت باہر نکل آئیں گے اور یہ بڑے لمبے چوڑے ہو جائیں گے اور بڑی خوفناک و بھیانک ان کی شکلیں بن جائیں گے اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا بار بار ہوگا اور ہر مرتبہ انہیں جہنم کی آگ جلائے گی ان کی کھال دوبارہ پیدا ہوگی پھر جل جائیں گے اور ہر مرتبہ عذاب وہ بڑھتا ہی جائے گا الم تکن آیاتی تعلق ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑی جاتی تھیں کیا تم نے میری آیتیں نہ سنی تم نے گناہوں بھری زندگی کیوں گزاری فَكُنتُم بِهَا <تُكَذِّبُون> پس تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نیکی کی طرف نہیں آتے تھے قالو وہ گناگار جہاں نمی کہ رب اے ہمارے رب سب کچھ ہم نے سنا تھا مگر ہم نے عمل نہیں کیا غلبت علئی نہ ہماری بدبختی بختی ہم پر غالب آ گئی ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے وہ کنا قومن ہم گمراہ قوم تھے دنیا نے ہمیں گمراہ کر دیا ربنا اخرجنا منہا اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے باہر نکال فین ادنا اور دنیا میں بھیج دے پھر اگر ہم دوبارہ گنا کریں فینا ولیمون پر بے شک اس وقت ضرور ہم ظالم ہوں گے اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے دوبارہ دنیا میں بھیج دے فی ہا اللہ تعالی فرمائے گا اسی جہنم میں خائب و خاسر اور دھتکارے ہوئے پڑے رہو ولا تو اور مجھ سے بات نہ کرو حضرت امام ترمزی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ جہنمی چالیس سال تک چیخیں گے چلائیں گے اور گدی کی طرح آوازیں نکالیں گے گاروبہ جہنم حضرت مالک کو پکاریں گے حضرت مالک چالیس سال کے بعد جواب دیں گے اور ان سے کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو اللہ کی جناب میں عرض کرو پھر جہنمی اتنا چیخیں گے اتنا چلائیں گے اور فرمایا دنیا میں جتنا عرصہ وہ رہے ہوں گے مثلاً کسی کی عمر ستر سال ہے تو اس سے دگنی عمر یعنی ایک سو چالیس سال تک وہ اللہ کو پکارے گا چیخے گا چلائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو فرمائے گا وہ سورت المین آیت نمبر ایک سو آٹھ میں بیان کیا گیا کہ اسی جہنم میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو اب اس کے بعد جہنمیوں کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی یہ گدے کی طرح چلاتے ہوں گے ہر لمحے آگ کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے ان کا نفری قم عبادی بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا یا وہ کہتے تھے ربنا نا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فغ لنا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما ورحمنا اور ہم پر رحم فرما وہ خیر راشمین اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے تو سارے ہی میرے بندے گناگار نہیں ہیں اگر دنیا اور شیطان اور نفس ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا تو پھر میرے نیک بندے اسی دنیا میں تو رہے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی چیز گناہوں کی طرف راغب نہیں کر سکتی دنیا میں رہنے والے انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے والے ان کی نگاہیں بھی پاک ان کی سوچ بھی پاک ان کے دل بھی پاک ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں روتے ہوئے گزر رہی ہیں تو بھی تو اللہ کے بندے ہیں عمل کرنے کا آدمی عزم کر لے تو ساری راہیں اس کے لیے آسان ہے فتح خلطم سکھ پھر تم نے ان نیک بندوں کا مذاق اڑایا آج بھی یہ ہے آج لوگ گناہوں میں پڑے ہیں اور کوئی خاتون اگر پردہ کرے کوئی نوجوان حضور کی سنت اپنے چہرے پر سجا کوئی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو یہ ظالم معاشرہ یہ گناہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں فتح خت پھر تم نے ان نیک لوگوں کا مذاق اڑایا ذکری، یہاں تک کہ اس مداق اڑانے نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا تم اپنے عیش و عشرت میں مجبور رہے اور مومنوں کا مداق اڑاتے رہے بکن تم مین اور تم مومنوں سے ہسی کیا کرتے تھے نیک لوگوں پر تم آوازیں کسا کرتے تھے انی جزئی تو ہمل یوم اس خاتون کے لیے بشارت ہے کہ سارا معاشرہ اس کا مخالف ہے مگر اس کا ایک ہی کلام ہے کہ ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے میں اپنے رب اور اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کروں گی اس نوجوان کے لیے یا اس مرد کے لیے بشارتیں ہیں کہ جو لوگوں کے تانے برداشت کر کے بھی حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں انی جزو ہومل یوم سبرو بے شک آج میں ان نیک لوگوں کو ان کے صبر کا سلا دوں گا بے شک یہی نیک لوگ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کل روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافروں گنگارو کم لبیس تم فلدی آدد سنین تم زمین میں کتنے سال رہے ہو ذرا بتاؤ کالو لبیس نہ یومن او بعد یومین وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے قیامت کی ہول نہ کی اور قیامت کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ یہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور سمجھیں گے ایک دن رہے یہ اس سے بھی کم اور وہ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جائیں گے حدیث باغ میں فرمایا کہ اگر کوئی ساری زندگی عیش و عشرت کرتا رہے اللہ ناراض ہو جائے اور اسے جہنم میں ڈالا جائے جب پہلا ہوتا جہنم میں اسے دیا جائے گا اور ایک لمحے کے بعد اسے جب پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں تم کیسے رہے تو جہانم کی تکلیف ایسی شدید ہے کہ دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا اور وہ کہے گا پروردگار زندگی میں کبھی میں نے سکون نہیں دیکھا اور اگر کوئی نیک شخص ہے ساری زندگی و تکالیف برداشت کرتا رہا جب اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا جب اسے جسم پر لگے گا تو وہ کہے گا پروردیگار میری تو ساری تکلیفیں مجھے یاد ہی نہ رہیں میں نے تو آج تک کبھی کوئی تکلیف برداشت ہی نہیں کی کافر پہلے تو یہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے کم پھر خیال کریں گے کہ ہمیں معلوم نہیں چل رہا کہ ہم دنیا میں کتنا رہے فَسْأَلِ <الْعَادِّين> وہ فص الگے پروردیگار گنتی شمار کرنے والے فرشتوں سے تو پوچھ لے ہمیں نہیں معلوم اب جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دلوں کو ہلا دینی والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ بز اللہ قلیلا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں تو بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو کہاں قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا اور کہاں پچاس سالہ یا ساٹھ سالہ زندگی تم دنیا میں تو بہت تھوڑا رہے ہو لو ان کم کن تم کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اس مختصر زندگی کی خاطر آخرت کو تم تباہ نہ کرتے افا حصب تم انا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا وہ ان لا الج اور بے شک تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ایسی بات نہیں ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے تم جو نیکی کر رہے وہ بھی لکھ رہے ہیں جو گناہ کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا فتح الملک الحق بس اللہ بلند و بالا ہے جو حقیقی بادشاہ ہے سچا ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش کریب عرش کریب کا رب ہے وہ یادوں آخرا جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا کرے یعنی جھوٹا معبود بنا لے شرک کرے پوجا کرے لا برہان لہو بھی حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں فن نما شو پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ضرور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے شرک کیوں کیا بت پرستی کیوں کی کسی کو خدا الہ معبود کیوں سمجھا اللہ کو چھوڑ کر ان لا یوف لح ال کافر بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے قرب فر اے محبوب آپ رب کیجیے تو معاف فرما ورحم اور تو رحم فرما و خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اے مالک و مولا یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما صورت المومینون کا اختتام ہوا مکمل ہوئی